اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابی کا یا نور اللہ مادنین چینل کے ناظرین حصب معمول آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت اور انشاءاللہ عز و جل جیسا کہ سلسلے کا ہمارے سلسلہ ہے فورمیٹ ہے کہ اس میں تجارتی مسائل کاروباری معاملات اور مالی لینڈنگ کے حوالے سے معاشیات کے حوالے سے اکنامکس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کسی مسئلے پہ آپ شرح رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ اپنا سوال بصورت کال اور بصورت واٹس اپ ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ شاء ممکنہ صورت میں آپ کا سوال آپ کا مسئلہ شامل سلسلہ کریں گے اور ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری مدانی مدی اللہ علی موجود ہیں ان شاء اللہ آپ کے سوال پہ آپ کے مسئلے پہ ان جو شرعی رہنمائی بنتی ہوگی وہ پیش کی جائے گی اس سلسلے میں آپ کی شرکت جو ہے وہ ان شاء اس کے ذریعے سے ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں آپ کے جو سوالات آتے ہیں جو مسائل آتے ہیں اور کوشش کیا کیجیے کہ جب کال کریں تو ٹھہر کر دھیمے انداز پر اور سوال ریکارڈ کرائیں چاہے کال کریں چاہے واٹس اپ کریں اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے کسی کاغذ پہ مسئلہ لکھ لیں بعض اوقات جب آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس کی کچھ جہاد رہ جاتی ہے کوشش کریں کہ اس مسئلے کے جو پہلو ہوں وہ سارے آ جائیں جتنے آ سکتے ہیں جتنے آپ کے ذہن میں ہیں وہ آ جائیں آواز آپ کی کلیئر ہو تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو مسئلہ بتانے میں اور سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے زیشان ہے جب تک مسلمان مجھ پر درود پڑھتے رہتے ہیں اللہ ازبدل کے فرشتے ان پر رحمت فرماتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھتے ہیں کال کی طرف وہ کال ہی کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جی سلسلہ احکام تجارت میں میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے مفتی صاحب بعض زکان ہم کوئی چیز خریدتے ہیں اور وہ چیز خراب نکل آتی ہے تو ہم دکاندار کو وہ چیز واپس کر دیتے ہیں اور دکاندار بھی وہ چیز واپس لے لیتا ہے جیسا کہ انڈے خراب نکل آئے یا تربوز وغیرہ میٹھا اور سرخ نہ نکلے تو ہمارا یہ واپس کرنا اور دکاندار کا واپس لینا یہ شرن کیسا ہے الحمد للہ والصلاة والصلاة والصلاة من الشیطان فاروز بسم اللہ الرحمن الرحیم دین متین کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر جو شعبہ معاملات ہے لین دین کا جو شعبہ ہے شریعت نے جو قوانین یہاں رکھے ہیں ان میں سب سے بنیادی چیز ہے انصاف تھی کہ ایسا توازن قائم کیا ہے جہاں حقوق کی پاسداری کا نظام ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے سودا ہونے کے حوالے سے بہت ساری سورتیں ہیں بہت ساری تفصیل ہے جاننے کے لیے بہت ساری بنیادی باتیں ہیں جی <tiny> ایسی ہی ایک بنیادی بات ہے اس کا نام ہے خیارے ایپ ٹھیک <tiny's> اب ایپ کو پتا نہیں انگریزی میں کیا کہیں گے ڈیفیکٹر ڈیفیکٹ <tiny's> <فیکٹ> جی आ, تو ڈیفیکٹ چوائس ٹھیک ہے ایپ کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیفیکٹ چوائس اچھا ڈیفیکٹ چوائس ہوگا تو شاید نہ ہو بہتر تو کسی چیز کے اندر جب وہ فروخت کی گئی اور اس کے اندر ایب نکل جی اور وہ ایب بیان کر نہیں بیچی گئی تھی ٹھیک ہے صحیح کہہ کر بیچی گئی تھی ہماری مارکیٹوں میں بہت ساری چیزیں ایسی بکتی ہیں جن کا ایپ بیان کر کے بیچی جاتی ہیں یہ بی کیٹیگری کا مال ہے ابھی جیسی بھی ہے آپ کے سامنے دیکھ کے لیجیے گا یہ ایک کیٹیگری ہوتی ہے یہاں یہ اختیار نہیں ہوگا دوسرا اختیار وہاں ہوتا ہے کہ جہاں ایک چیز کو صحیح کہہ کر بیچا جائے ایسا کہ تربوز کی مثال دی تو تربوز کے اندر ہر جگہ چوائس نہیں ملتی ٹھیک ہے کا تو کہتا ہے کہ یہ ہے پر دانا اتنا ہے یا پر کلو اتنا ہے آپ کے سامنے لینا تو لے لو نہیں میں چیک نہیں کرواؤں گا اچھا بعض یہ کہتے ہیں چیک یہی کر لو گھر سے واپسی نہیں ہوگی تو دو طرح کے سوتے ہوئیں جی ایک وہ کہ جس کے اندر عیب بیان کر دیا جائے جی یا کہہ دیا جائے کہ جیسے بھی آپ کے سامنے آپ لے لو جی دوسری یہ ہے کہ صحیح کہہ کر بیچی جائے سودا ہو گیا صحیح کہہ کر بیچی گئی تھی اب گاہک کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ چیز خراب نکلتی ہے گھر جا کر دیکھتا ہے تو وہ واپس کرنے کا اختیار رکھتا ہے جی وہ چیز واپس کی جائے گی اور دکاندار سے پیسے واپس لیے جائیں گے جی جی جی صحیح. Uh, انڈوں کی مثال ہو گئی اور کوئی بند ڈبوں میں چیز ہو اس کے حوالے سے ہو گئی کوئی لاٹ آئی ہے مثال کو کپڑا ہے اب ایک کپڑا ہم ایک سوٹ لیتے ہیں بازو کا اس کو بھی نہیں دیکھ پاتے جب جا کے دیکھتے ہیں اس سوراخ نکلتے ہیں واپس کرتے ہیں جا کر اسی طریقے سے لوگ تھان لیتے ہیں دکاندار اس کے اندر جب کوئی چیز خراب نکلتی ہے وہ لوگ واپس کرتے ہیں تو یہ ایک uh, جو نظام شریعت میں بیان کیا کاروباری دنیا میں رائج بھی ہے ہاں جہاں سودا اس بنیاد پر ہو کہ واپسی نہیں ہوگی تو وہاں یہ ہے کہ گنجائش باقی نہیں بچے گی اور کچھ چیزوں میں تو یہ انڈرسوڈ ہوتا ہے کہ واپس ہونی ہونی ہے ٹھیک جیسا کہ وہ چیزیں جن پہ ایکسپائری لگی ہوتی ہے دوائیں وغیرہ ٹھیک ہے نا دوائیں ہو گئی کھانے کی چیزیں ہو گئی اب کوئی لے گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس, اس کے تو ایکسپائری ہو چکی ہے واپس کی جاتی اس کے اندر ہی ہے اس کا اندروف یہی ہے ٹھیک ہے انہوں نے جو بات کی اس میں کہ انڈے اور تربوز اب اس کا اندر کا تو دکاندار کو بھی بےچارے کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہے خراب ہے صحیح ہے دکاندار کو ساری اندر کی باتیں پتا ہوتی ہیں اچھا یہ بھی اندر کی ایک بات ہے دکاندار ہے نا وہ ٹھیک اس کو پتا ہے پانچ دن ہو انڈے کے پڑے ہوئے صحیح اس میں تو خراب ہونا ہی ہونا ہے ٹھیک ہے ٹھیک نا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ تو پہلے دن ہی فروخت کر دیتا ہے جی لیکن پیچھے سے جو مال آ رہا ہوتا ہے وہ مکس کر کے دیتے ہیں اور جو پرانے انڈے ہیں وہ ایک دیتے ہیں تو انڈے کا کل آئے گا دکاندار کو پیسہ ادا کرنا وہ چیز واپس لینی پڑے گی ٹھیک اگلی احمد انصاری عرض کر رہا ہوں فی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کمپنی سے کوئی مشینری وغیرہ کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس پہ ایک کیش ڈسکاؤنٹ ملتا ہے جو کیش پہ پیمنٹ کی جاتی ہے اگر وہ کریڈٹ پر خریدا جائے تو ان کی ٹائم لمٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ چھ مہینے میں واپسی کر دیں گے تو آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اگر آپ مزید آٹھ مہینے اگر واپسی کریں گے آٹھ مہینے میں واپسی کریں گے تو آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا تو یہ پر اس طرح ڈسکاؤنٹ دینا ان کا جائز ہے ٹھیک ہے اس میں یہ بھی شامل کر لیں ان کا دینا اور ان کا لینا پہلی بات سوال میں ڈسکاؤنٹ کون دے رہا ہے کریڈٹ کارڈ کمپنی دے رہی ہے یا دکاندار دے رہے ہیں کمپنی سے کوئی مشین وغیرہ خریدی हुँ. ہے چھ مہینے کا ایک سال کے ادار پہ خریدی ہے اب وہ ریٹ تو فکس ہو گیا مثال کے طور پر دس لاکھ روپے کی یہ مشینری ہے हुँ. لیکن اگر آپ نے چھ مہینے کے اندر پیمنٹ کر دی تو اتنے فیصد یا یہ ہے ڈسکاؤنٹ ہم آپ کو دے دیں گے پچاس روپے لاکھ روپے چھوڑ میں نے مسئلہ چینل پر کئی دفعہ بہن کیا ہے جی لیکن پچھلے کچھ دنوں سے یا کچھ ماہ سے ہمارے ہاں مجلس طریقہ شریعہ میں مسئلہ زیر بحث ہے ٹھیک ہے اس لیے اس مسئلے پر فی الحال میں اپنی رائے نہیں دوں گا ٹھیک اگلی کال دیجیے مفتی صاحب میرا نام نحال ابتاری میں اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں میں مختلف مساجد سے وابستہ ہوں مختلف مساجد کی کمیٹی وغیرہ سے جو ہے وہ تعلقات ہیں میرے تو پوچھنا یہ تھا کہ آج کے دور میں ایک امام اور مؤذن کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے سنا ہے عرف کے حساب سے ہو یا اس کے ضرورت کے حساب سے ہو تو اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں عرف اور ضرورت میں کیا فرق ہے کچھ اس میں ہمیں جو ہے نا وہ رہنمائی ملے ٹھیک ہے جی نہل بھائی عرف اور ضرورت میں بہرحال کہیں نہ کہیں تو فرق آئے گا مثال کے طور پر آپے کی امام رکھتے ہیں اس کے سات آٹھ بچے ہیں اس کے وہ تنہا ہے گھر کے اندر سات آٹھ بہنیں ہیں ٹھیک ہے اس کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں تو لا لا اس کے جو اخراجات اور ضرورت ہو زیادہ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی ساری ضرورتیں پوری نہ کر پائے اور عرف یہ ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر امام کو جتنی سیلری دی جاتی ہے آپ اتنی سیلری دیں گے اب پہلے تو میں مسئلہ بیان کر دوں نا پورا وضاحت کے ساتھ دیکھیں اس کے اندر ہونا کیا چاہیے اور کون سی وہ حدود ہیں جس کو تجاوز نہیں کیا جا سکتا ٹھیک سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ مسجد کی آمدنی بنیادی طور پر دیکھی جائے گی کیا ہے ٹھیک ہر مسجد اپنی آمدنی دیکھ کر ہی مقرر کرتی ہے آمدنی چندہ وغیرہ جو بھی اس کے اسباب میں باز اوک مسجد کی پراپرٹی ہوتی ہے باز اوقات جو ہے وہ بالکل ایک چھوٹے سے محلے میں مسجد ہوتی ہے چندہ اس کے اندر نہیں ہو رہا ہوتا ہے میں چندہ ہوتا ہے تو وہ کیا رکھیں گے اچھا پھر وہ ان کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے وہ کیا سمجھوتا کرتے ہیں کہ بھائی ایک عالم دین کے بجائے ایک حافظ قرآن کو امام رکھ لیتے ہیں صرف بعض اوقات وہ حافظ کو بھی رکھتے بس جو بھی نماز پڑھانے کے لیے مل جائے اس کو رکھ جو بھی ان کے نزدیک صحیح کرایہ کر رہا ہو اس کو رکھنے پر تیار ہو جاتے ہیں ان کا بجٹ اتنا ہوتا ہے وہ مساجد جہاں پر مناسب جو ہے وہ چندہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر بہتر سے بہتر امام تلاش کرتی ہیں آواز اچھی ہو قاری ہو حافظ ہو عالم دین ہو آ, کوشش لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھا بیان کرتا ہو اچھا بیان کرنے والا نہ ہو تو خطیب وہ الگ رکھ لیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ مسجد کی جو, جو امام ہے اس کو سیلری دینے کے لیے مسجد کے عملے کو سیلری دینے کے لیے کیپیسٹی کتنی ہے کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر مطلب کہ کیا صورت ہوگی ان کو لامحالا سمجھوتا کرنا پڑے گا حالات کے مطابق ایسا ہی دوسری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ کتنا دیا جائے تو دیکھیں آج کل ہمارے ہاں بیس سے پچیس ہزار روپے تو ایک نارمل امام کو دیے جا رہے مطلب درجنوں مساجد میرے علم میں ہے کہ جہاں بیس ہزار پچیس ہزار تک دیا جا رہا ہے اس میں تو اتنی فگر میں تو کوئی کلام نہیں ہے اب کوئی پچاس ہزار دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے مدعا بیان کرنا پڑے گا کہ بھائی کیوں دینا چاہتے ہیں کہ عرف نہیں ہے اتنا دن اگر تو اس کی اور ذمہ داریاں ہیں وہ مدرسہ بھی پڑھاتا ہے اس کی اور مسجد کے اندر متعلق مسجد سے متعلق ٹھیک ہے نمازوں کے علاوہ جو ہے وہ ٹائم دیتا ہے نہیں ٹائم دینا نہیں مطلب وہ کام کر بیان کرنا پڑے گا کہ یہ ورکنگ ہے کیا وجوہات ہیں ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ امانت کا ہے چندہ لوگوں کا دیا ہوا پیسہ ہوتا ہے صحیح اور وہ اتنا ہی خرچ کر سکتے ہیں جتنا عرف ہے ٹھیک حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے تو حدود جس شعبے کی جتنی ہیں اس کے اندر رہ کے یعنی کمیٹی باؤنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے کہا نا کہ بعضوں کا ضرورت تو بہت زیادہ ہوتی ہے مثال کے طور پر اسی امام کی اللہ نہ کرے زوجہ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے ٹھیک ہے آپریشن پر لاکھوں کا خرچہ آ رہا ہو تو ضرورت تو متحق ہو گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مسجد کے چندے سے اس کی مدد کر دیں گے ٹھیک ہے وہ, وہ ان کی بھی ایک لمٹ ہے اس کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے اہل مولا کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ اطیات کے ذریعے ایک مدد کے ذریعے خیر خواہی کے ذریعے آ, ان کا ساتھ دیں کیونکہ ظاہر بات ایک لمٹ تنخواہ والا ہوتا ہے آدمی ٹو ماؤتھ بھی بازوقات نہیں ہوتا میں نے کہ آخر ہو ہے آ, دودھ کے اور چینی کے پیسے بھیجتے ہوں تو یہ صورتحال تو ہوتی ہے لیکن بہرحال مسجد کمیٹی کے گرد ایک دائرہ ہے وہ بہت ساری چیزوں میں باؤنڈ ہے عرف سے تجاوز کی اجازت نہیں ہے ضرورت تو بہت ساری ثابت ہو سکتی ہے یعنی کمیٹی بھی مختصر اگر چاہے بھی کمیٹی تو ظاہر سی بات ہے جو باؤنڈری آپ بتا رہے ہیں اس سے باہر نہیں نکل سکتی باؤنڈری اس سے باہر نہیں نکل سکتی لیکن یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات فرد دیکھ کر جی کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں ٹھیک مثال کے طور پر جمعہ پڑھانے کی بات ہے ٹھیک ایک عام جو خطیب ہے وہ سکتا کو ایک ہزار لے کے بھی جمعہ پڑھا دے ٹھیک اور ایک اچھا جو مقرر ہے وہ ہو سکتا ہے روپے میں تیار نہ ہو تو یوں فرد کے حساب سے بھی جو صلاحیتیں ہیں اور جو خدمات ہیں اس کے دائرہ کار کو دیکھتے ہوئے بھی بعض فرق آتا ہے یعنی چھوٹے محلے کی جو مسجد ہے اس کا ایک الگ م... مطلب سیلری کا معیار ہوتا ہے بڑے جو انہیں علاقوں کے جو مسجد ہے ان کے سیلری کا الگ معیار ہوتا ہے تو بہرحال امام صاحب کو جو بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سہولیات دی جا رہی ہوں کیونکہ انہوں نے مسجد کمیٹی سے اپنا تعلق بتایا ہے اور مسجد کمیٹیوں کے افراد سے ملنا جلنا بتایا ہے مسجد کمیٹی کو سانپ نہیں بننا چاہیے کیا نہیں بننا سانپ نہیں بننا چاہیے تجوری پہ نا سانپ بن کے بیٹی ہو صحیح. کہ جناب امام کے کمرے میں کل لگانی ہے نہیں ہم اجازت نہیں دیں گے نا بعض اوقات امام کے ساتھ اتنا برا رویہ اپنایا جاتا ہے اتنا برا رویہ جس کی انتہا نہیں ہے یعنی اگر کوئی جائز اور کوئی واجبی سہولت اسے دے بھی رہے ہیں جی تو اس پر جتایا جائے گا ٹھیک بار بار اس کا اظہار کیا جائے گا کہ جی ہم تو آپ کو جو نا گھر کی سہولت بھی دے رہے ہیں تو بھائی وہ کرنگی میں امام ہے اس کا گھر اپنا جو ہے اورنگی میں فجر پڑھانے کیسے آئے گا ٹھیک کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں اورنگی اور جی یا کشن کر لے لیں اسٹیل ٹاؤن کا رہنے والا ہے وہ اوشن میں تو فجر پڑھانے کیسے آئے گا لام محلہ آپ کو رینج پڑے گی تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کا تعلق بنیادی ضرورت سے ہوتا ہے ٹھیک اب وہ یہ تقاضہ کرے کہ بھائی میں جب باتھ روم جاتا ہوں نماز تو جلدی ہوتی ہے تو نمازی لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں ہو میں ایک باتھ دیں نو نو نو نو کیسے ہو سکتا ہے تو تو ممکن ہی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مسجد کمیٹیوں کو تھوڑا سا وسیع ذہن ہونا ضروری ہے بنیادی ضروریات عزت نفس اور جو اس کا حق بنتا ہے وہ پورا کیا جائے امانت سمجھ کر یہ کام کیا جائے یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے اور آپ اپنے جیب سے دے رہے ہیں کوئی اپنے جیب سے بھی دے رہا ہو تب بھی احسان جتلانے کا تو حق نہیں اسے ٹھیک ہے یہ تو منع ہے منع ہے ٹھیک ہے اب وہ تجارت سے متعلق ہے لیکن اتنی ساری آپ نے گفتگو کی ہے دو سوال زندگی طور پر بن رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کے جواب ایک تو آپ نے فرمایا جیسے بہتر سے بہتر امام کی ایک تلاش ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک امام ہے وہ امام ہیں موذن ہیں مسجد کے دیگر افراد ہیں وہ اپنی جو کارکردگی ہے اس کی بالکل سیٹ ہے یعنی جو اسے دینا چاہیے ڈلیور کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے لیکن وہ ہل من مسجد والی کیفیات ہوتی ہے کہیں پہ کچھ سن لیا کہیں پہ کچھ دیکھ لیا تو اب یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کو لے آئیں اب اس کو لے آئیں اور پھر وہ ہر سال چھ مہینے کے بعد یہ تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے تو کیا اس کی بھی اجازت ہوگی دیکھیں کسی بھی صاحب وظیفہ کو جی بغیر شریف مجبوری کے یعنی شریف عذر کے نکالنے کا حق نہیں ملتا ٹھیک ہے کوئی وجہ پائی جائے ٹھیک ہے کہ بھئی اس کی کراس صحیح نہیں ہے اس کی پابندی نہیں ہے جو ذمہ داریاں طے ہوئی تھیں معاہدے کے اندر وہ ذمہ داریاں جو متعلق ذمہ داریاں ہوں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ امام آپ کا سی ہے آپ کی گاڑی بھی وہ پارک کر, کر آئے گا یا آپ کے بچوں کو بھی وہ اسکول چھوڑ کر آئے گا وہ ذمہ داریاں جس کا تعلق منصب امامت سے ہے ٹھیک ہے وہی ذمہ داریوں کی پاسداری اس کو کرنا ہوگی تو جو ذمہ داریاں متعلق آتی وہ ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کر رہا थीक یا کوئی اور ایسا عذر آ جاتا ہے کوئی عذر متحق ہو عذر یعنی متحق ہو جبھی جو نہ نکالنا بنتا ہے ورنہ یہ نہ ہو کہ کل بروزہ قیامت آپ کو جواب دینا پڑے گا دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے کمیٹیوں کو فرمایا اچھے افراد بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو آپ نے فرمایا یہ جو سوچ ہوتی ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں یا ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا تو یہ سوچ کیوں ڈیولپ ہوتی ہے ایسے افراد خدمت مسجد پہ معمور ہیں اور پھر یہ سوچ ہے کیوں اصل میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ہوتی ہے لیکن میں ذرا دوسری طرف سے بعض اوقات آپ تو نہیں ہیں میں ہوں مسجد سے وابستہ بعض اوقات یہ چیز امام کے اندر آ جاتی ہے ٹھیک امام جاتا ہے بڑا شریف بن کے مسجد کے اندر ٹھیک ہے اور وہ جا کے چھ مہینے کے بعد یہ سوچ بنا لیتا ہے کہ کمیٹی تو میری تعبیدار اور جو میں کہوں گا وہ چلے گا ٹھیک اور ایسے افسانے اور ایسی کہانیاں اور اسٹوریز آپ نے دیکھی ہوں گی ٹھیک اب پھر جو مسجد میں فتنہ فساد اور پتہ نہیں کیا کچھ پھیلتا ہے تو صرف کمیٹی پر الزام نہ دیں آپ ٹھیک کچھ امام بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حیثیت سے تجاوز کرتے ہیں ٹھیک یعنی مینجمنٹ ہمیشہ الگ ہونی چاہیے اور امام کو مینجمنٹ کا پابند ہونا چاہیے سوری ڈسپلین کا پابند ہونا چاہیے चीक. یہ آئیڈیل صورتحال ہے चीक. امام یہ بولے کہ میں پورا مہینہ چھٹیاں کروں مجھے کوئی بولنے والا نہ ہو جی امام یہ بولے کہ میں جمعے کی نماز دو بجے کے بجائے ٹائم دو بجے ڈھائی بجے پڑھاؤں مجھے کوئی بولنے والا نہ ہو امام سے کمیٹی یہ جا کر کہے کہ امام صاحب وہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے لوگ پیچھے اڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ہو رہی ہوتی ہے تکبیر کیا آپ تکبیر ہو چکی ہوتی ہے پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب ہو سکتا آ جائیں تو موزن کو بھی ہمت نہیں ہوتی آگے بڑھنے کی وہ بڑی مشکل سے آگے بڑھتا ہے پیچھے سے جناب پھر امام صاحب صفح کو چڑتے ہوئے آ جاتے ہیں ایک دفعہ ہو جائے دو دفعہ ہو جائے تین دفعہ ہو جائے ہمیشہ ایسا ہو تو اب امام صاحب کہیں میں امام ہوں تمہیں پتہ نہیں عالم سے کیسے بات کی جاتی ہے اللہ بکردی. تو یہ طریقہ کار نہیں درست ہے اس کی گنجائش نہیں ہے یعنی امام اپنی لمٹ میں رہے کمیٹی اپنی لمٹ میں رہے دونوں حدود سے جب تجاوز کرتے ہیں تو پھر معذرت کے ساتھ مسجد کے اندر جو نا وہ مچھلی بازار کسی کیفیت نظر آتی ہے وہ مسجد جو ایک روحانی طور پر اور ایک یعنی قرآن و سنت کی درسگاہ ہوتی ہے پھر اس کے اندر وہ فضا قائم ہوتی ہے کہ لوگ ہنستے ہیں باتیں کرتے ہیں نمازی ٹوٹتے ہیں اس مسجد کے اندر تعلیم و تعلم کا سرسہ منقطع ہو جاتا ہے اور بڑی ہی عجیب و غریب شوچالیہ پیدا ہوتا ہے سے ڈالتا ہے اور پھر پتا کیا ہوتا ہے جی بعض اوقات امام کامیاب ہو جاتا ہے کمیٹی فارغ لیکن دوسری کمیٹی جس کو وہ خود لے کر آتا ہے وہ چار مہینے کے بعد اس کو فارغ کرتی پھر اللہ بہت سارے کیس ہم نے دیکھے جی. تو یہ سوچ نکال دینی چاہیے کہ میں اپنی جگہ بنا لوں قدم مضبوط کر لوں میں چھا جاؤں کوئی مجھے بولنے والا نہ ہو یہ سوچ غلط اصولوں پر زندگی گزاری جائے آپ کی ہمانگی نہیں ہے آپ چھوڑ دیں آپ کا کریکٹر اچھا ہے تو اچھے اماموں کی قدر ہے اور مطلب کہ ان کی تلاش رہتی ہے مسجد والوں کو آپ کو بہتر سے بہتر جگہ ملے گی آپ مطلب کہ کریکٹر آپ کا بہتر ہو آپ کا کردار بہتر ہو آپ اصولوں کے مطابق چلیں دائرے میں جے چلیں نمازیوں کی تربیت ان کی ان کو سکھانا ان کی فکر درد یہ سب چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھیں عزت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے بندہ جب توازو کرتا ہے عزت ملتی ہے ٹھیک ہے اکڑ میں عزت نہیں ہے ٹھیک ہے جی آج تو کمیٹیاں بھی کافی تفصیلی گفتگو کمیٹیوں پہ بھی امام پر بھی مختدی بھی ہیں اگلی کال شامل کرتا ہوں میں اور اسی کے ساتھ مختص مقتدی مختدیوں کو بھی کچھ مشورہ دینا چاہیں گے تو لیتنگ. اگلی کال دیجیے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر میں مسجد کے امام صاحب اگر کوئی ہیں تو ان کو ہم شنخاس دے رہے ہیں اچھا نماز کے اندر ہرا تو دن میں پانچ نمازوں میں دو تین نمازوں میں اگر وہ لیٹ آئے اس کے کی لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے ان کی کس طرح سمجھانا چاہیے کہ آپ ٹائم پہ وقت آ جائے گا نمازی انتظار کرتے ہیں اگر وہ وقت پہ نہ ہیں وہ دو منٹ ایک منٹ لیٹر آئیں اس کی کوئی گنجائش ہے اس میں پیار کریں جی لائف کال دیکھیں امام جو ہے لائف کال لائف سے مراد ابھی ہے یہ <coughs> <coughs> انمان دیکھ کے انہوں, انہوں نے کال کی ہے دیکھیں امام جو ہے وہ کوئی لوہے سے بنا ہوا آدمی تو ہے نہیں ٹھیک ہے جہاں اس کو اٹھا کے آپ نے رکھ دیا وہ وہاں سے ہلے گا نہیں ٹھیک ہے لیٹ سویر ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی انسان نے, اس کی بھی پریشانی ہوگی اس کے بچے بھی بیمار ہونے ہیں اس کے والدین بھی بیمار ہونے ہیں اس نے بھی فوتگی پہ جانا ہے اس نے بھی شعر پہ پہ جانا ہے لیٹ سویر تو ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ایک ہوتا ہے اے, کچھ لمٹ ہوتی ہے ٹھیک اور ایک ہوتا ہے لمٹ کو کراس کرنا ٹھیک سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ امام کے ساتھ, امام صاحب کے ساتھ طے کر لیں مہینے میں اتنی جو ہے نہ آپ نمازوں میں نہ آئیں آپ کو بھی کوئی اختیار ہے رخصت وہ علماء سے پوچھ لیں آپ کہ ہم کتنی جو ان کو رخصت دیں اور اس کے بعد دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے زائد ہوں گی تو پھر آپ ایسا کریں کہ جو بھی پر نماز کا موضوع بنتا ہے وہ کٹوا لیں اس کی سیلری نہ لیں تو یہ کفام و تفریم کے ساتھ عزت دارانہ طریقے کے ساتھ ڈیلنگ ہو جاتی ہے لیکن چونکہ جہاں مسجد کمیٹیوں میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دفتر کا ماحول پتہ ہوتا ہے آفسز کا ماحول پتہ ہوتا ہے کمیٹ, آ, کمپنیوں کا ماحول پتا ہوتا ہے تو وہ تو بہت ادب اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرتے ہیں لیکن جہاں بالکل سیٹ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں یا بالکل ہی عام لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس کو بھی امام کو ملازم سمجھ کے جانا وہ مام صاحب اس میں آپ آئے تھے میں آپ آئے تھے عزت عزت جس طریقے میں ہوں وہ طریقہ اختیار کیا جائے سر ابھی تک پچھلے سوال بھی اور اس سوال میں بھی میں دیکھوں تو آپ جو فرما رہے ہیں اس کا کہ دونوں طرف ہی سے اصول و ضوابط کی پابندی بھی ہو اور راہ اعتدال بھی ہو اور لمٹ کراس دونوں ہی سائیڈے نہ کریں ٹھیک ہے اگلی کال اب جا. میں ایک مثال دیتا ہوں ہمارے بہت بزرگ عالمدین ہے جمیل احمد نعمی صاحب نوزات جی. علیل بھی آج کل اللہ تبار فطالیہ نے شفای یابی عطا فرمایا یہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں پڑھاتے تھے میٹھا در میں شاید میں ایک مرتبہ وہاں سے میرا گزر ہوا تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں حضرت جمعہ پڑھاتے ہیں میں حیران ہو گیا اتنی بڑی شخصیت چھوٹی سی مسجد ہے اور انہوں نے اس کے علاوہ شاید کہیں جمعہ نہ پڑھایا ہو اس یا پڑھا سب پڑھایا ہو تو اس سے پہلے پڑھایا ہوگا اس کے بعد انہوں نے مستقل وہی جمعہ پڑھایا تو ہو سکتا ہے کہ بیس تیس سال گزر گئے ہوں تو یہ ایک کردار کا جو نا وہ ہوتا ہے کہ کردار ایسا ہے کہ ایک مسجد میں ہے تو وہاں ہے ٹھیک ہے اور وہیں ساری عمر نمازی بھی خوش ان کو بھی فائدہ پہنچنا تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مطلب کو کے چلتا ہے تو لوگ مثالے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو مینج کیسے کریں جیسے آپ نے فرما تو دیا کہ جو ہے نا یہ یہ بھی کریں خیال یہ بھی کریں خیال لیکن جب پریکٹیکلی ہی آتے ہیں نا جو آپ نے شروع میں ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ وہ آتا ہے تو سیدھا سادہ ہوتا ہے پھر بعد میں مسائل ہو جاتے ہیں کمیٹی جو ہوتی ہے وہ بھی بالکل اصل بھی. میں دیکھیں تربیت جو ہے نا پیچھے سے ہونی چاہیے یعنی وہ فاؤنڈیشن جہاں پر ہے جی اور جہاں امام جو ہے جہاں سے سیکھ کر آتا ہے جی وہاں اس طرح کی تربیت ہونی چاہیے کہ کیسے حالات میں آپ کو کن اخلاقیات پر عمل کرنا ہے عام طور سے بیک گراؤنڈ میں وہ تربیت نہیں ہوتی ٹھیک اور اس کو بتایا نہیں جاتا کہ ایسے حالات پیدا ہوں تو آپ کو اخلاقی طور پر کیا کرنا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے تربیت جو ہے وہ بنیادی محرک ہے بعض اوقات ایک آدمی بہت سمجھدار ہوتا ہے بعض اوقات نیک بھی ہوتا ہے بہت نیک ہوتا ہے لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے پریکٹیکل لائف کے اندر آتے آتے ٹائم لگتا ہے ٹھیک پھر وہ میچور ہوتا ہے تو پھر وہ ہینڈل کر لیتا ہے زیادہ مشکلات بھی ٹھیک ہے ہماری دعوت اسلامی کی اللہ کے رحمت سے کئی مجالس ہیں جو مسجد سے متعلق ہیں سب سے بنیادی تو خدام المساجد ہے دعوت اسلامی کی جس کا کام مسجدیں بنانا بھی ہے اور جو قدیم مساجد ہیں جو ایسی مساجد ہیں جن کی تعمیرات کی اثر ضرورت ہے ان کی تعمیرات کا بھی سلسلہ رہتا ہے نئی سوسائٹیوں میں بھی مساجد کا سلسلہ رہتا ہے پلاٹ خرید کر پھر وہاں پہ مسجد کی تعمیرات پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی یہ سلسلہ رہتا ہے اسی طریقے سے ہماری ایک مجلس ہے مجلس آئمہ جو امام حضرات ہوتے ہیں مؤذن حضرات ہوتے ہیں ان کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ اس مجلس کے سپرد ہیں جو جو مساجد دعوت اسلامی کی انتظامیہ میں ہوتے ہیں اور اس طریقے سے دعوت اسلامی کے جو اہتمام ہوتے ہیں کہ امام اور مؤزن کا تقرر یہ مجلس کرتی ہے تو پھر ان کے سارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہ مجلس دیکھتی ہے میری جو معلومات ہیں اللہ تعالی ہمیں ان مجلسوں کی بھی برکتیں نصیب فرمائے ان سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اللہ نے چاہا تو آنا جانا کریے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ معاملات سیکھیں گے اگلی کال دیجیے شکیل کابری پر رہا ہوں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے امام صاحب کی رہائش مین بازار میں ہے تو میں اس کو فون کرتا ہوں کہ آپ فلاں لے کر مسجد میں آ گا میں آپ سے وہ چیز ریسیو کر لوں گا وہ چیز لے کر مسجد میں آ جاتے ہیں میں ان کو پیسے دے کر وہ چیز مسجد کے اندر ہی ریسیو کر لیتا ہوں تو کیا اس عمل کو کہا جائے جا کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت ہوئی ہے اور ایسا کرنا کیسا ہے جو آپ عنایت فرما دیں ایک سوال پیچھے رہ گیا وہ مفتی تحفی شامل کر لیں امام صاحب سے منگاتے ہیں آ, امام صاحب جو ہیں وہ خادم نہیں مخدوم ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بندہ جب معاشر میں رہتا ہے نا جی تو سب سے آسان لائف وہ ہوتی ہے کہ دوستانہ ماحول میں زندگی گزاری جائے ٹھیک ہے <coughs> صرف اکڑ میں زندگی نہ گزاری جائے دوستانہ ماحول میں گزاری جائے بندہ جب تک ریل لائف میں نہیں آئے گا تو تناؤ میں رہے گا ٹھیک تو ٹھیک ہے امام صاحب سے بے تکلفی ہے اور تعلقات نوعیت کے ہیں بول دیا تو لے آئے کوئی حاجی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہ ہو کہ ان کو فیل ہوتا ہو ٹھیک بونڈ نہیں کر سکتا انہیں مطلب یہ دیکھا جائے بار بار کچھ زاویوں سے کہ فیل نہ ہوتا ہو ٹھیک تو یہ وہی دیکھے گا کہ جو احساس دل ٹوٹنے اور ایزا پہنچنے کا احساس رکھتا ہو وہ ورنہ کراس کرنے کا اور یہ سوچنے کا کہ اس کو فیل تو نہیں ہوتا یہ ہر ایک کو اس کا نہ تو تجربہ ہے اور نہ اور یہ پہچان مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت مشکل ہوتی ہے اس کی پہچان بہت طریقے سے سمجھنا پڑتا ہے اس کو کوئی فیل تو نہیں ہو رہا اور زندگی میں میں نے خود مطلب کہ اپنے تجربات سے سیکھا ہے کہ بعض اوقات پندرہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کو فیل نہیں ہو رہا لیکن فیل ہو رہا ہوتا ہے فیل سے مراد یہاں پہ برا محسوس ہو رہا ہے تو برا محسوس ہو رہا ہوتا ہے وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا اللہ ہم بالکل بلائنڈ ہو کے صرف اپنا مطلب گانٹ رہے ہوتے ہیں جو ظاہری اعتبار سے کوئی علامت ہی نظر نہیں آ رہی تو دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہم تو نہیں جانتے لیکن بعض اوقات سامنے والے کی وجاہت ایسی ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی کچھ نہیں بولتا یا وہ آدمی خود اتنا صاحب مروت ہوتا ہے کہ وہ کبھی نہ نہیں کرتا ٹھیک وہ خود اتنا صاحب مروت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ نہ نہیں کرتا لیکن بہرحال سامن جب کیونکہ ایک تو ہوتا نا کہ وہ چیزیں جو سامنے والے ملازم ہے اس کے اندر تو کرنی ہے معاہدے کا ایسا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اختیاری ہیں ٹھیک آپ کسی کو کیسے باؤنڈ کر سکتے ہیں صحیح تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اخلاقیات کے اعلیٰ مراتے میں شامل ہیں کہ آپ اتنے حساس بنے سامنے والے کا خیال کریں اور اس کو سمجھیں اور پھر اس کے ساتھ معاملات لے کر چلیں نبی اکرم علیہ سات السلام نے اس لیے تو فرمایا ہے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاقیات کی تکمیل کروں سبحان اللہ تو اخلاقیات کی تکمیل کتنا بڑا منصب ہوا سبحان اللہ تو خود اخلاقیات کتنے بڑے منصب ہوئے اچھا باقی رہا وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر یہ پیسے دیتے ہیں جی اور ریسیو کرتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے ٹھیک تو باہر ہی کر لیا کریں جو بھی کرنا مسجد سے باہر آ ٹھیک اگلی کال دیجیے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں میرے ایک دوست کے ساتھ پارٹنرشپ تھی سوچ رہا تھا کال روکیے گا میں سوچ رہا تھا کہ آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آج ہم نے احکام تجارت کیا ہے یا احکام اخلاق کی ہے اخلاق احکام مساجد احکام مساجد چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے بعض اقات سے بعض اکاتے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے مفتی کچھ آپ نے فرمایا تھا ابھی اس وقت دھیان جا رہا ہے لاہور میں جدل کے دوران جی کال دیجیے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں میرے ایک دوست کے ساتھ پارٹنرشپ تھی اور اس کا میرا لینا دینا تھا کچھ پیسوں کا اس شخص نے میرے بارے میں لوگوں کو برائیاں کی کچھ کہا اب میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ ایسا کچھ کروں تو میری کوشش ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے چلے اور اس بندے نے میری انسلٹ کی ہے ہر بندے کے آگے جا کے برائیاں تو اس کی بھی مجھے پتا ہے مگر میں کسی کو بولنا نہیں چاہتا اس لیے اس کا مجھے یہ بتا دیں صرف کیا میں اچھا کر رہا ہوں اچھا جی آپ اچھا کر رہے ال جزاء الاحسان اللہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے احسان کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو ایکسٹرا طور پر کی جائے ٹھیک لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ مسلمان کی جو پردہ پوشی ہے وہ تو ویسے واجب ہے ٹھیک واجب ہے وہ ٹھیک اگر ایک آدمی جو ہے وہ کیچڑ میں ڈیلے مار رہا ہے تو جو گند اچل رہا ہے تو آپ کو اجازت دی جائے گی کہ آپ وہی کام کریں پردہ پوشی کرنا واجب ہے اور دیکھیں جہالت کا جواب جہالت نہیں ہوتا جہالت کا جواب اخلاق ہوتا ہے اگر ایک آدمی نے غلطی کی ہے تو آج آپ دیش میں آ کے اس جیسے بن جائیں گے لیکن اگر آپ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ابھی تک آپ نے کیا ہوا ہے تو کل لوگ آپ کی تعریف کریں گے ٹھیک اور کل آپ کا ہی امیج بہتر ہوگا تو خیر یہ تو ایک سائیڈ بینیفٹ ہے اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ شریعت پر عمل کرنا ہے اس پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے اور میں یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کر رہا ہوں تو بالکل حاصل ہو صرف نفایت تو حاصل ہونی ہونے امال نیک امال کی برکتیں تو ہوتی ہیں اچھا کر رہا اور اسی پہ جمے رہے ہیں اسی پہ جمے رہے ہیں ٹھیک ہے جی اگلی کال دیجیے میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ارد یہ ہے کہ ہمارے علاقے کی جی مسجد کے جو امام ہیں وہ پندرہ سولہ سال سے عمامت کر رہے ہیں تو اس میں ابھی وہ نکاح پڑھانے کے بھی پیسے لیتے ہیں ستمے سال جو ہوتے ہیں ان کی بھی اجرت ان کو مل جاتی ہے اور تنخواہ ان کی صرف دس ہزار پہ ہے اور ابھی پچھلے کچھ دنوں میں انتظامیہ نے ان سے ہے کہ ہمیں جو آپ باہر سے نکاح پڑھاتے ہیں ان کی جو اجرت لیتے ہیں ان میں سے بھی ہمیں آپ کچھ دیا کریں تو ابھی ان کا یہ مسئلہ کر رہا ہے تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں اردا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں شدید حکم اللہ انتظامیہ جو مانگ رہی ہے وہ رشوت ہے مسجد میں جو نکاح پڑاتا ہے تو وہ مسجد کو کیوں پیسے دے گا ٹھیک ہے لازمی تو نہیں ہے اس کو پا. کیوں دے گا ٹھیک ہے کوئی مطلب کی وجہ نہیں ہے آج تک کسی والے نے ایسا بتوا نہیں دیا کہ وہ مسجد کو پیسے دے گا عام طور پر جو جیسے باول مدینہ میں جو عرف ہے وہ یہی عرف ہے کہ آسر کے بعد نکاح ہوتے پریشانی کے ایکسٹرا لائٹیں جل رہی ہوں اور اس کے پیسے مانگ رہی ہو کمیٹی امام سے پیسے لینے نہیں مانتے ہاں اگر جو لوگ آتے ہیں اور آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہماری مسجد میں بتوئے چندہ بھی کچھ ڈال دیا کریں ریکویسٹ کی اب تک ٹھیک شرط کی تک نہیں وہ سمجھ میں آتا ہے اصول یہ ہے کہ مسجد کو کرایہ پر نہیں دیا جا سکتا ٹھیک ہے مستاح کر دو مسجد کو کرایے پہ نہیں دیا سکتا نکاح ہونا مسجد کے اندر مشروع ہے ٹھیک ہے سنت یہی ہے کہ مسجد میں ہو ٹھیک ہے جو کام مسجد میں ہونے جائز ہیں وہ کام مسجد میں کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے انتظامیہ روک بھی نہیں سکتی روک بھی نہیں سکتی ہاں انتظامیہ وقت کا تعین کر سکتی ہے جگہ کا تعریم کر سکتی ہے کہ بھئی یہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ یہاں بیٹھ جایا کریں یا جا اس وقت سہولت کے پیش نظر انتظامی سہولت کے پیش نظر و جو کام مسجد میں روا ہے مسجد میں ہونا جائز ہے بلکہ نکاح تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کسن سے ثابت ہے ٹھیک ہے مسجد میں ہونا یعنی سب سے افضل یہ ہے کہ جمعے کے دن نکاح ہو اصر کے بعد ہو اور مسجد میں ہو اور شوال میں ہو تو وہ زیادہ افضل ہے کیا بات تو اب اس کام سے آپ کیسے رو سکتے ہیں تو کمیٹی کو روکنے کی بھی اجازت نہیں اور پیسے بھی نہیں لے لیتے جیسے ہمارے ہاں سوئم وغیرہ کا ختم ہوتا ہے جی چنے پڑے جاتے ہیں جی میں ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے ٹھیک ہے تصویر پڑی جاتی ہے مسجد کے اندر تصویر پڑنا ذکر پڑھنا عبادت ہے اگر کوئی یہ کہ جی آپ اس کے پہ دیا کریں مسجد کو ٹھیک ہے تو مسجد کرایہ پہ نہیں چلائی جاتی مسجد میں عبادت ہوتی ہے ٹھیک ہے جو بھی یہ نئے کام ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے تو سلسلے کا وہ ختم ہوا احکام تجارت یا احکام مساجد آج ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ مدنی چینل کا جو فیس بک پیج ہے لائیو مدنی چینل اس پر بھی آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اور کل دوپہر کل دن ایک بجے آپ اس کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں سلو البیب کو سلسلہ بھی ہو رہا ہے کل کل سلسلہ بھی ہو رہا ہے میں مساجد کے احکام میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا تھا بہرحال کل انشاءاللہ شاء پچھلے سے پچھلے اتوار کو مفتی صاحب نے ہمیں ایک حدف دیا تھا کہ وہ بیانات کب چلیں گے شابان سے پہلے چل جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو کل بروز پی رات سوا نو بجے آپ یہ سلسلہ دیکھ سکیں گے جس کا عنوان ہے سود کیا ہے لاہور میں پنجاب کا مفتی صاحب کا جدبل تھا جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا ہے اور مفتی صاحب نے وہاں پر ایک پریزنٹیشن کے ذریعے بیان فرمایا تھا بیان کیا تھا پریزنٹیشن کے ذریعے تربیت فرمائی تھی تاجر حضرات نے وہاں پہ مدعو اور تاجروں کی تربیت فرمائی تھی اس حوالے سے مختلف مثالیں بھی دی اور اس کے جو موجودہ صورت حال ہے اس کی مثالیں دے کر اور وضاحت فرما کر کافی تفصیلی بیان ہے انشاءاللہ جو سنیں گے سمجھیں گے تو سود کے حوالے سے خاطر خواہ رہنمائی آپ کو ملے گی انشاءاللہ شاء نو بجے نہیں کل بروز پیر رات ساڑھے نو بجے آپ اس سلسلے کو ملاحظہ کر سکیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم